سو میں اس لفظ کو پھر بدلا گیا اور اب اس لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ پیراکلیٹ ہے فارکلیٹ جو اردو اناجر آپ کو ملیں گی اس میں فارکلیٹ لکھا ہوتا ہے اور اصل میں وہ پیراکلیٹ ہے جو لفظ اب اختیار کیا جا رہا ہے پیری کلوٹوس سے پیراکلیٹوس اور پھر پیراکلیٹ بنا دیا گیا ہے اور پیراکلیٹ کا ترجمہ ہے کمفرٹر نجات دہندہ تسلی دینے والا چنانچہ جو میں نے حوالے یوہنا کی انجیل کے آپ کو سنائے ہیں ان سب میں یہ لفظ استعمال ہوا نجات دہندہ یا تسلی دینے والا کمفرٹر وہ آئے گا تمہارے پاس یہ ہے در حقیقت کے جو تحریف ان لوگوں نے کی ہے ایک اور نقطہ مولانا اسلاہ صاحب نے بہت عمدہ بیان کیا ہے کہ ایونجلیم کا جو لفظ ہے یونانی زبان میں اس کا ترجمہ ہی ہے بشارت گویا کہ اللہ تعالی نے حضرت مسیح علیہ السلام کو جو کتاب عطا فرمائی تھی انجیل اس انجیل کے معنی ہی بشارت کے ہیں اور یہ بشارت ظاہر بات ہے کس بات کی اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بیست کا ایک خاص مقصد جو ہے جیسا کہ اس آئے مبارکہ میں ہمارے سامنے آ رہا ہے مد کل ماں بین ید تورا و مبشرم یاتی من رسلیتی مسم احمد گویا کہ آپ کی بیس کے یہ خاص دو پہلو کہ میں مستاق بن کر آیا ہوں ان پیشن کا جو تورات میں ہیں وہ جو مسیح کے بارے میں پیش گوئی تھیں اور بشارت دیتے ہوئے آیا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام نامی احمد ہے تو در حقیقت اسی نوعیت سے اسی مناسبت سے ان کو جو کتاب دی گئی اس کا نام رکھا گیا بشارت اس کو بھی ان عیسائیوں نے تبدیل کر دیا اس معنی میں کہ انہوں نے اپنے مبلغین کو بھی مبشرین کہنا شروع کر دیا حالانکہ ایک انظار ہو یا تبشیر ہو یہ ہر رسول کا یہ فعل رہا ہے مبشرین و منظرین رسولم مبشرین و منظرین و مار کا اللہ مبشرم و نظیرہ بشیر ہر رسول رہا لیکن نذیر بھی ہر رسول رہا بلکہ یہ کہ رسول کی لائی ہوئی کتابوں میں غالب حصہ جو ہے انذار کا ہوتا ہے اس لیے کہ رسول عام طور پر انہی قوموں کی طرف بھیجے گئے کہ جو توحید کے راستے سے منحریف ہو چکی تھی کہ جن کے ہاں طرح طرح کی گمراہیاں آ چکی تھیں ان پر اتمام حجت کے لیے ان کو صحیح راستے کی طرف بلانے کے لیے رسول بھیجے گئے لہذا رسولوں کی دعوت میں انزار کا پہلو جو ہے غالب رہا ہے ہمیشہ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں سورہ مدسم میں بھی یہی لفظ آیا ہے یادسر قم انصر بشارت کسے دے ماحول بگڑا ہوا ہے جو خیر اور صلاح کا راستہ ہے اس پر چلنے والے ہیں ہی نہیں جنہیں بشارت دی جائے لہذا اصول اگرچہ ہر رسول مبشر بھی تھا نذیر بھی تھا لیکن ان کی دعوت میں انظار کا رنگ ہمیشہ غالب رہا ہے یہی لفظ آیا ہے قرآن مجید میں وہ انضر سیرت القربین قرآن و ممبلا یہ قرآن میری طرف نازل کیا گیا وہی کیا گیا تاکہ میں تمہیں خبردار کر دوں اس کے ذریعے سے انظار کروں تو انظار غالب رہتا ہے اور انجیل کو آپ پڑھ جائیے اس میں بھی انظار کا رنگ غالب ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے جیسے یہودیوں کو جس جس انداز میں ان پر تنقیدیں کی ہیں جس جس انداز میں جو ہے انہیں ملامت کی ہے جس جس انداز میں انہیں آخرت کے اللہ کے عذاب سے ڈرایا ہے آج بھی اناجیل میں آپ دیکھیے کہ مشارت کا پہلو جو ہے وہ موجود ہے لیکن اصل میں انظار کا رنگ غالب ہے لیکن اس مشارت کے لفظ کا مسداح کہیں نہ بن جائے حضور کی مشارت اس لیے انہوں نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے اس معنی میں کہ یہ بشارت دینے والی کتاب یعنی یہ کہ مبشرین جو ہے ان کے مبلغین جو ہوتے ہیں انہیں بھی مبشرین کہتے ہیں گویا کے تبلیغ کے لیے جو لفظ ہے اس کو اختیار کر لیا ہے بشارت کے معنی میں اور اس کے بھی در حقیقت مقصود کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی طرف ذہن منتقل نہ ہو جائے یہ ہے وہ سارے جتن جو کیے گئے ہیں انجیل کی اصل تعلیم اور انجیل کی جو اصل پیش گوئی تھی اور جو بشارت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو چھپانے کے اس کی اور مثالیں بھی موجود ہیں جیسے کہ یہود نے بھی اور نسارا نے بھی مکہ مکے کی جگہ بکہ اور بکے سے وادی بکہ اور اس سے مراد لے لیا ہے فلسطین کے اندر ایک علاقہ وہ گریے کی وادی ہے وادی بکا ہے حالانکہ در حقیقت میں مراد بکہ ہے اسی طرح حضرت ہے اسماعیل علیہ السلام کی بجائے تحریف کر کے حضرت اسحاق کو زبی اللہ بنا دیا گیا اور مروہ کی بجائے موریا اور موریہ یہ الفاظ کو ذرا سا بدل بدل کر اس کا مستقب بدلتے چلے گئے تاکہ کہیں یہ ثابت نہ ہو جائے کہ حضرت ابراہیم کا کوئی تعلق اس بکے کے ساتھ بھی تھا اور حضرت اسماعیل اصل میں ضبی اللہ ہے چناتے اس موضوع پر ایک بڑی عمدہ تصنیف ہے مولانا فراہی رحمتہ اللہ علیہ کی اور رائے صحیح فیمن ہوا زبی جس کا کہ اردو ترجمہ بھی پھر ہم نے شائع کیا تھا اب بھی اس کے کچھ نسخے موجود ہیں جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے خود تورات کے حوالوں سے اس لیے کہ چور کے پاؤں نہیں ہوتے انہوں نے بہت سی جگہوں پر تو تحریف کی اس کے باوجود تورات میں بعض مقامات پر وہ چیزیں نشانات موجود رہ گئے ہیں وہ اشارات موجود ہیں آج بھی تورات میں کہ جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اصل میں زبی اللہ جو ہے حضرت اسماعیل تھے حضرت اعصاف نہیں تھے اور یہ ہے اصل مقام وہ کہ جہاں پر حضرت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کرنے کی کوشش کی تھی اور چھری چلا دی تھی اور یہی بروا ہے وہ قربان گاہ جو ہے یہ پہاڑی بروا کی ہے یہی پر وہ واقعہ پیش آیا ہے بہرحال یہ تمام تحریفات ہیں تاہم اس آیا مبارکہ سے جو حقیقت واضح ہو رہی ہے تمام تر تحریفات کے باوجود کھرچ کھرچ کر نشانات مٹانے کے باوجود بردباس کی انجیل کی تردید اور نفی کرنے کے باوجود خود ان کی اپنی کنونیکل گوسپل میں سے یو کی انجیل میں وہ تمام اشارات موجود ہیں جن کا کوئی اور مشتاق نہیں بن سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص حقیقت کو جٹلانے پر قبر کس لے اور جو حق اصل حقیقت ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ اس کا سب نرما بنی اسراہی لنی رسول اللہ کم سب کلورات و مبشرم بے رسول یاحمد فلما جا بنا کالو مبین تو جب وہ آئے ان کے پاس بی کے ساتھ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ بی کا لفظ جس طرح بتمام و کمال اس کا اطلاق ہوتا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے موجودوں پر اس کی کوئی دوسری نظیر موجود نہیں حضرت موسا علیہ السلام کے نو موجودوں کا تذکرہ میں اسے قبل کر چکا ہوں لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ سب مل کر بھی حضرت مسیح علیہ السلام کو جو موضوع اللہ تعالی نے عطا فرمائے ہیں ان کے آس پاس بھی نہیں آتے اس لیے کہ دو کام ایسے ہیں کہ جو بالکل ایکسکلوسولی اللہ تعالیٰ کی شان ہیں. مردہ کو زندہ کرنا اللہ کی شان ہے خصوصی شان ہے لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کو یہ معوضہ بھی دیا گیا قم بیس اللہ مردے سے کہا ہے اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے اور اٹھ, اٹھ, اٹھ, اٹھ, اٹھ, اٹھ کر چلنے لگا ہے زندہ ہو گیا ہے اسی طرح خلق حیات زندہ شہ کو بنانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایکسکلوسیو عمل ہے لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معوضہ بھی عطا کیا امی اخل کو نقوم کہ ہے تم میں تمہارے لیے گارے سے منت تین گارے سے ایک پرندے کسی شکل بناتا ہوں اور پھر انف و خفی پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں فیقون و تیر انبیز تو پھر وہ اللہ کے حکم سے ایک اڑتا ہوا پرندہ ہو جاتا ہے خلق حیات اور احیائے موتا یہ دو آخری موجے ہو سکتے ہیں کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کو دیئے گئے اس کے علاوہ معدرزاد اندھا ہے ہاتھ پھیرا ہے آنکھوں چہرے پر اور اس کی بنا آ ہے بحال ہو گئی ہے کوڑی ایک ہاتھ پھیرا ہے اور کوڑ جو ہے اس کو شفا حاصل ہو گئی ہے یہ تمام ایسے موجزے ہیں یہاں صرف ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معا دیا گیا ہے وہ مانوی معجزہ ہے حضرت مسیح کے سارے معاجرے بھی اس معوضے کے برابر نہیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا گیا یعنی قرآن حکیم یہ مانوی موجدہ حصی نہیں ہے حصی موجزہ وہ جو اس آنکھ سے دیکھا جائے جیسے حضرت موسا علیہ السلام کا جب آپ کا ہاتھ نکلتا تھا غریبان سے اور وہ دمکتا ہوا اور چمکتا ہوا جو ہے نظر آتا تھا یا وہ آپ کا آسا جو ہے جب زمین پر ڈالتے تھے اور وہ اسدہ کی شکل اختیار کرتے یہ حصے موجزات ہے جو آنکھوں سے دیکھے جا رہے ہیں اسی طرح مردے کو زندہ کر دینا اسی طریقے سے پرندہ بنانا اور پھونک مارنا وہ اڑتے ہوا پرندہ بن جائے یہ تمام حصے موجزات ہیں اور ان حصی معجزات میں جو چوٹی ہو سکتی ہے کلائمکس ہو سکتی ہے وہ وہ ہے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کو دے دیے گئے اس سے آگے کوئی اور حصے موجودہ میرے نزدیک تو ممکن نہیں البتہ قرآن یہ موجودہ مانوی ہے یہ دل کی آنکھوں سے اور عقل کی آنکھوں سے دیکھا جانے والا موجودہ ہے لیکن دوسری طرف یہ موجودہ دائم و قائم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی موجود ہے جبکہ وہ تمام موجے جو حصی موجے ہوتے تھے وہ صرف رسول کی زندگی تک اور ان کی اپنی ہستی کے ساتھ ہی محدود تھے حضرت موسا علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کا آسا اب موجتا نہیں ہے بس وہ ایک, ایک, ایک, ایک آسا ہے جیسے کہ آسا ہوتا ہے اس کی حستی تمرک کی رہی ہے کئی صدیوں تک وہ ان کے سدو کے سکینہ جو ہے تابوت سکینہ اس میں وہ آسا موجود رہا ہے اب بھی ان کا خیال یہ ہے کہ وہ تابوت سکینہ مسجد اقسا کی بنیادوں ترے کوئی سرنگ ہے اور اس سرنگ کے اندر وہ تابوت سکینہ موجود ہے لہذا جیسا کہ میں آج کل عرض کر رہا ہوں اپنی تقاریر میں کوئی زیادہ دیر نہیں ہوگی اندیشہ ہے کہ مسجد اقسا کو اس طریقے سے کہ بابری مسجد جو ہے ہندوستان میں گرادی گئی ایسا ہی کوئی اقدام جو ہے مسجد اقسا کے ساتھ ہوگا اور اسی کے بعد وہ جو ہے بھٹی دہے گی جس کا کہ تسکرہ حدیث کی کتابوں میں کتاب الملاحم کے عنوان سے موجود ہے الملحمت القمرا بہت بڑی جنگ اور مسلمانوں پر جو یہودیوں کے اور عیسائیوں کے ہاتھوں جو آنے والا ہے عذاب تو اللہ کی طرف سے ہے سزا تو اللہ کی طرف سے ہے لیکن آتا ہے کسی کے ہاتھوں کسی کے ذریعے جیسے یہودیوں پر عذاب آیا تھا عذاب اللہ کا تھا باسنا علیکم عبادل لنا علی باسن شدید ان فجاس خلال دیات نبو کے نظر اور اس کی فوجیں یہ اللہ کا عذاب تھی لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ شکل میں تو آئی ہے نبو نظر کے نظر کی اور اس کی فوجوں کے عذاب اللہ کا تھا اسی طرح وہ عذاب جس کے ہم مستحق ہو چکے ہیں اس لیے کہ ہمارا طرز عمل بھی وہی ہے جو یہودیوں کا رہا جیسا کہ میں گزشتہ اپنی نشست میں عرض کر چکا ہوں اس اعتبار سے ہم اس عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اور ہم میں زیادہ مستحق ہیں عرب مسلمان جن کی اپنی زبان میں اللہ کا یہ کلام موجود ہے اور اس کے باوجود ان کا حال یہ ہے کہ بجائے کے کہ اس کتاب کو اپنا امام بنائے انہوں نے مغرب کے نظریات اور مغرب کے دیے ہوئے نظام جو ہے انہیں اپنا امام بنایا ہوا ہے لہذا وہ جو عذاب کی بھٹی دہکنی ہے وہ در حقیقت اس کا نقطہ آغاز میرے نزدیک مسجد اقسا کا انہدام ہوگا اس لیے کہ اس کے بعد جو بھی غیرت مند مسلمان ہیں جس طرح تڑپ کر اٹھیں گے اس کے نتیجے میں پھر وہ بھٹی گرم ہو جائے گی بہرحال قلما جاہ ملبینات کالو حاضہ صحم مبین جب وہ واضح نشانیاں لے کر کھلے کھلے موجے لے کر آئے یہود کے پاس انہوں نے کہا ہزا سیروم مبین یہ تو کھلا جادو ہے اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں تمام آسمانی شریعتوں میں شریعت محمدی میں بھی جادو کرنا کفر کے درجے میں چنانچہ سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے لہذا گویا کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ جادو ہے اور حضرت مسیح کو جادوگر قرار دیا گویا کہ ان کی تقسیر کی انہیں مرتد قرار دیا اور مرتد تمام آسمانی شریعتوں میں چاہے وہ شریعت موسوی تھی اور چاہے شریعت محمدی ہے علیہ صاحب سلاط وسلام مرتد کی سزا اور مرتد کی حد جو ہے وہ قتل ہے لہذا واجب قتل قرار پائے حضرت بسی علیہ السلام اور انہوں نے جیسا کہ تفصیل میں عرض کر چکا ہوں اپنے بس پڑتے تو انہیں سوری پر چڑھوا دیا یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ انہوں نے کیسے اللہ نے کیسے انہیں بچایا اور زندہ آسمان پر اٹھایا اور جیسا کہ بس کر چکا ہوں دوبارہ وہ آئیں گے سری خبریں موجود ہیں صحیح احادیث کے اندر موجود ہیں احادیث متواترہ میں موجود ہیں ہمارے عقیدے کا جزو لازم ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا نظور قیامت سے قبل ہوگا اور انہی کے ہاتھوں یہ یہود اپنے اصل کیفر کردار کو پہنچیں گے آخری سزا ان کو انہی کے ذریعے ملے گی اور میں تو اس کو بالکل منطقی طور پر صحیح سمجھتا ہوں واقعاتی اعتبار سے لازم سمجھتا ہوں اس لیے کہ کوئی طاقت نو پاور آن ارتھ یہود کو ختم نہیں کر سکتی کوئی طاقت زمین کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی اس وقت جو ان کا دبدبا ہے ان کا جو استبداد ہے ان کی جو قوت ہے ان کے پاس جو ہتھیار ہے ان کے پاس جتنا ایٹمک اسلحہ جمع ہو چکا ہے وہ جس طرح سول سپریم پاور کے سر پر سوار ہے فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں کون سی طاقت ہے کہ جو ان کے آڑے آ جائے گی خاص طور پر مسلمانوں میں سے کون سا ملک ہے اور کون سی حکومت ہے کہ جس میں یہ دم ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے اگر کسی کے اندر کوئی تھوڑا بہت ڈنک تھا بھی اور وہ عراق کے اندر وہ ڈنک تو کبھی کا نکالا جا چکا اس سے تو اگلا, اگلا پچھلا کھایا پیا سب اگلوا لیا گیا کوئی اندیشہ نہیں اور سوارس جو کہ ان افواج کا الاائڈ افواج جو کہلاتی تھی ان کا جو کمانڈر ان چیف تھا اس نے صاف کہہ دیا کہ ہم نے یہ جنگ اسرائیل کی حفاظت کے لئے لڑی وہ راز اس نے فاش کر دیا نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں فقیہ ہے مسنحت بی سے وہ رندے بادہ خار اچھا چونکہ فوجی تھا فوجی ہے سیاستدان تو نہیں ہے اس نے صاف صاف بات کہہ دی کہ اصل جو مقصد تھا وہ تو اسرائیل کی حفاظت کا تھا اور اس کے لیے ہم نے جنگ لڑی بہرحال جب امریکہ ان کے تسلط میں اور باقی کوئی طاقت دنیا میں ایسی ہے نہیں جو راستہ روک سکے تو واقعہ یہ ہے کہ ان کا خاتمہ جو ہے وہ موجنے ہی کے ذریعے سے ہوگا حضرت بسی علیہ السلام ہی کے ذریعے سے ہوگا اور وہ گویا کے مجسم موجدہ ہیں ان کی پیدائش موجہ بن باپ کے پیدائش موجہ ان کے رف سماوی موجہ واحد مثال پھر ان کو جو موجودے دیے گئے ان کے آس پاس بھی حصی موجہ کسی اور رسول کو نہیں دیا گیا اس اعتبار سے میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں تو مجسم موجزہ ہیں اور احادیث میں سریع الفاظ موجود ہیں وہ جب آئیں گے تو جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی یہودی پگھلتے چلے جائیں گے آج جس کو ہم لیزر کہہ رہے ہیں لیزر بیم معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بھی کہیں وہ زیادہ کو کوئی اللہ تعالیٰ تاثیر جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی نگاہوں میں رکھے گا اور پتھر بولیں گے اور جس پتھر کے پیچھے کوئی یہودی چھپے گا پتھر پکار کر کہے گا کہ اے روح اللہ میرے پیچھے یہ یہودی چھپا ہوا ہے. اور اس المسیح د کو وہی مسیح جو حقیقی مسیح ہے وہی قتل کرے گا جس کی صراحت ہے کہ مقام لدھ پر قتل کریں گے حضرت مسیح مسیح دجال کو اور یہ لد وہ جگہ ہے کہ جہاں اس وقت اسرائیل کا سب سے بڑا ایئر بیس ہے لڈا کے نام سے اور معلوم ہوتا ہے کہ شکست کھانے کے بعد وہ المسیح دجال وہاں سے کہیں بھاگنے کے لیے کہیں اس ایئر بیس سے فرار کے لیے کہیں وہ وہاں آئے گا لیکن وہاں حضرت مسیح علیہ السلام اسے پکڑیں گے جالیں گے اور اسے قتل کریں گے یہ ہے وہ حالات و واقعات کے جو آنے والے ہیں تو اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے چونکہ تورات کی پیشنگوئیوں کا تذکرہ موجود ہے مصدقل مابین یدیہ من تو اس کے حوالے سے المسیح الدجال کی شخصیت کو سمجھا جا سکتا ہے پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی بیشت کا دوسرا پہلو وہ مبشرم برسلی یاتیم امبادس وہ احمد اس کا تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے لیکن یہ کہ یہود کا جو طرز عمل جو اصل اس سور مبارکہ کے مضامین کا جو تسلسل ہے اس کے امود کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے جس کی اس سے پہلے وضاحت ہو چکی ہے اس کے اعتبار سے یہ آخری حصہ ہے کہ جو اہم ترین ہے فلما جاہ ملب نات قالو حاضہ سہرمبین وہ آئے کھلی کھلی نشانیاں واضح موجاد لے کر لیکن ان بدبختوں نے ان کے موجزات کو جادو قرار دیا ان کا کہنا یہ تھا کہ بالیس مول یہ ان کے نزدیک بدروہوں کا سب سے بڑا سردار ہے بالس مول کی مدد سے یہ مسیح سارے شوقے دکھا رہا ہے اس کی مدد سے اس کی تائید سے قرآن نے تو کہا ہے اید نہ ہو بھی القدس روح القدس کے ذریعے سے انہیں تائید اللہ نے پہنچائی انہوں نے بارس بول جو کہ بدروہوں کا سردار ہے اس کی جانب منصوب کیا آلو حاضہ سیر مبین یہ تو کھلا ہوا جادو ہے اگلی دو آیات جو ہیں اس دوسرے حصے کی اس میں یہود کا جو طرز عمل ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ ہو رہا ہے چنانچہ فرمایا وہ من ازلم افطرا اللہ القزیبا ول اسلام اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ منسوب کرے جھوٹ جڑے اللہ کی طرف جھوٹ با جھوٹی باتیں منسوب کرے درا کے کہ اس سے دعوت دی جا رہی ہو اسلام کی طرف یعنی یہ کہ یہ ان کی تاریخ کا اب یہ تیسرا مرحلہ ہے بے سطح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دو مرحلوں کے درمیان تیرہ سو برس کا وقفہ تھا اور دوسرے اور تیسرے کے بابین چھ سو برس کا وقفہ ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہو چکی ہے بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی علمتو علیکم وعوفو بی اہدیو فبی اہدکم وی آیا فرحبون وعاملوا بما انزلتو مصدقا لما معاکم ولا تکونوا اولا کافر بھی ولا تشتروا بی آیاتی سمن یہ سورہ تو سورہ بکرا کا پانچواں رکوع زوردار دعوت دی گئی ایمان لاؤ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے اختتام پہ فرمایا گیا آسار ابو کو میر تمہاری ساری نا ہنجاروں کے باوجود اور تمہاری ساری بدامالیوں کے باوجود تمہارا رب اب بھی تم پر رحمت فرمانے کے لیے تیار ہے آسار ابو کو و حام وہیں روز لیکن اگر تم نے اپنی سابقہ روش برقرار رکھی وہی رویہ اسی پر قائم رہے تو پھر ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو اب تک کرتے رہے ہیں جیسے تمہیں رومیوں کے ہاتھوں پٹوایا یونانیوں کے ہاتھوں پٹوایا عراقیوں کے ہاتھوں نے بو کے کے ہاتھوں پٹوایا تمہارے لاکھوں قتل ہوئے اسی طرح کا عذاب تم پر بعد میں بھی آتا رہے گا لیکن یہ کہ اس وقت تمہارے لیے ایک مرسی اپیل جسے میں نے حال ہی میں اپنی ایک تقریر میں قرار دیا ہے ایک مرسی اپیل کا موقع دیا گیا ہے کہ اگرچہ تم آزاد میں کے مستحق ہو چکے ہو لیکن اب محمد کی بے ست کے موقع پر صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت علمی بن کر آئے ہیں تمام جہان والوں کے لیے رحمت تمہارے لیے بھی رحمت کا ایک دروازہ کھولا جا رہا ہے اصا رحب کم یا رحم کم ردنا بجالنا جہنم ال کافرین حسیرہ ان نہاد قرآن یادیل التی اقب رحمت خدا کا یہ شاہدرہ اب یہ قرآن ہے آؤ اس میں داخل ہو جاؤ اس پر ایمان لاؤ وہ ہے جس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے لیکن ان بدبختوں کی جو روش رہی خود حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر دشمن حضور کے یہی یہود ثابت ہوئے حالانکہ اس طرح پہچانتے تھے حضور کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یار فون کما یار فون ابنا ایسے پہچانتے ہیں محمد کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو بھی جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن وہی ہٹ دھرمی وہی ضد وہی تعصب وہی تکبر وہی حسد وہ ساری بیماریاں جو اس سے پہلے رہی جس کے بنا پر حضرت موسا علیہ السلام کو ایزا پہنچاتے رہے جس کے بنا پر حضرت مسیح علیہ السلام کو جادوگر قرار دے کر اور مرتد قرار دے کر واجب القتل قرار دیا وہی روش ان کی قائم رہی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ من ازلم ممن افطلا علیہ کزم اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ جڑے جھوٹی باتیں اس کی طرف منسوب کرے اس کی وضاحت کا موقع نہیں ہے ان اگلی نشست میں اس کی تفصیل جو ہے پھر بیان ہوگی کہ وہ کون کون سے جھوٹ ہیں جن کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے جو اللہ کی طرف انہوں نے منسوخ کی جھوٹی باتیں درا حال کے جبکہ انہیں دعوت دی جا رہی ہو اسلام کی جبکہ ان کے لئے دروازہ کھول دیا گیا ہو رحمت خداوندی بندی کا جبکہ ان کے لیے برسی اپیل کا ایک موقع ہے جو فراہم کیا گیا ہو لیکن ان سے بڑھ کر بدمخت کون ہوگا جو اس کے باوجود اپنی قسمت کو اور اپنی جو ہے انجام کو وہ بد سے بدتر بنانے پر تلے رہے اگلی آیت میں بھی جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نوش ہے اس کا تذکرہ ہے اور وہ بڑی اہم آیت ہے لیکن اب ان آیات کا انشاءاللہ تعالی مفصل بیان جو ہے اگلے ہفتے ہوگا بارک اللہ علی فی فرقرآن العظیم و نفانی و یا کم الحکیم